الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیٰ آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ مدنی چینل کے ناظرین حضرت سیدنا امام سخاوی الرحمت اللہ الحادی نقل کر باتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک بھیجا اللہ عز جل اس پر دس رحمت نازل فرماتا ہے اور جو مجھ پر دس بار درود پاک بھیجے اللہ تعالیٰ اس پر سو رحمت نازل فرماتا ہے اور جو مجھ پر سو بار درود پاک بھیجے اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق و دوزہ کی آنکھ سے بری ہے اور قیامت کے روز اس کو شہیدوں کے ساتھ رکھے گا علی الحبیب صلی اللہ تعالحمد اللہ حبیب صلی اللہ تعالی محمد اللہ کی رضا پانے اور صبح بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اول تاخیر اس بیان میں شریک رہنے کی مدنی التجا ہے آج رمضان مبارک چودہ سو چونتیس نے ہجری دسویں شب شروع ہو گئی ہے دیکھتے ہی دیکھتے نو روزے رخصت ہوئے اور آج ابھی جو ہم اس وقت کو پا رہے ہیں یوں کہیے کہ اشر رحمت تین اشرے ہوتے ہیں جو رمضان مبارک کے کہلاتے ہیں اشر رحمت اشرائے مغفرت اور اشرائے جہنم سے آزادی تو اشرا رحمت کی گویا کہ یہ آج آخری شب ہے جی ہاں کل گیارہویں شب ہوگی اور اشرائے مغفرت کا گویا آغاز ہو جائے گا اللہ تعالی یہ اشرۂ رحمت کی رحمتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے دیکھتے دیکھتے گزر گیا یہی دیکھتے دیکھتے اشرائے مغفرت بھی گزر ہی جائے گا اشرائے جہنم سے آزادی بھی گزر جائے گا رمضان مبارک ہے اس نے ایک نہ ایک دن ہم سے رخصت ہو ہی جانا ہے کل تیس دن کا یہ مہمان ہے رب کریم اب تک کی تمام تر کوششوں کو جو اس کی رضا کے لیے کی گئی ہیں عبادتیں فطقہ و خیرات جو کچھ ہم سے ہو سکا اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اپنی رحمت سے قبل فرمائے اور وہ فہرست جس میں بخشے ہو کے نام درج کیے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارا نام بھی اس فہرست میں اپنی رحمت سے درج فرما دے اور ہمیں بخشے ہوئے بندوں میں شامل فرما دے ساتھ ہی آج دس رمضان مبارک یعنی دسویں شب شروع ہو گئی اور دعوت اسلامی کے مدنی چینل کو رب کریم کی رحمت سے اس کے کرم سے اس کے فضل سے پیار آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فیضان سے اولیاء کاملین کے فیضان سے بزرگوں کی دعاؤں سے علماء حقہ اہل سنت کی کرم نوازیوں اور دعاؤں سے عاشقان رسول کی دعائیں اس میں شامل ہیں سب کی دعائیں اس میں شامل ہیں الحمدللہ للہ جل آپ کے اپنے مدنی چینل کو آج پانچ سال پورے ہوئے رب کریم ہمارے مدنی چینل کو نظر بد سے محفوظ فرمائے حاصلوں کے حسد سے بچائے ظالموں کے ظلموں سے بچائے شریروں کے شرور سے بچائے اور ہمیں اللہ تعالی آجزی اور ان ساری عطا کرے توازو عطا فرمائے کہ یہ رب کریم کی بہت بڑی نعمت اور بہت بڑی رحمت بہت بڑی کرم نوازی ہے جو ہمیں دعوت اسلامی کے ساتھ ساتھ جی ہاں سب سے بنیادی چیز دعوت اسلامی ہے کہ دعوت اسلامی جو انیس سو اسی میں کم و بیش اس کے مدنی کام کا جو آغاز ہوا اللہ تعالیٰ سلامت رکھے امیر اہل سنت کو کہ بڑے ہی مطلب کے مختصر سے اسلامی بھائیوں کے ساتھ اس کاروان کو لے کر چلے اور چلتے چلتے آج تقریباً تینتیس سال ہونے والے ہو چکے اور تینتیس سال کے عرصے میں دعوت اسلامی کم و بیش ایک سو اسی ممالک کے آس پاس ایک سو اسی ممالک کی ڈیٹیل آتی ہے کہ آس پاس اپنا سنو تبارہ پیغام پہنچا چکی اس کے پیغام کے پہنچنے میں جہاں مدنی قافلوں کا کئی ممالک میں ہاتھ ہے کہیں انٹرنیٹ نے دعوت اسلامی کو پہنچایا اور بچی کچی کثر الحمد للہ آپ کے مدنی چینل نے پوری کی اور بہت سارے ممالک میں بہت سارے شہروں میں بہت سارے علاقوں میں جن کے نام بھی ہم نے نہیں سنے الحمدللہ للہ دعوت اسلامی مدنی چینل کے ذریعے ان مقامات پر بھی پہنچی ہوئی ہے یہ رب کریم کی رحمت ہے کہ دعوت اسلامی اس مختصر سے عرصے میں اس قدر آگے بڑھی ممالک تک پہنچنا پیغام پہنچنا یا اس کے مراکز کا بن جانا یہ سب اپنی جگہ پر ہے مگر حقیقت اگر غور کیجیے تو اس کے ساتھ لاکھوں لوگوں کا وابستہ ہونا اور کروڑوں عاشقان رسول کا اس تحریک کے ساتھ محبت کرنا یہ ایک اپنی جگہ پر ہوتا ہے عموما مطلب مراکز اس طرح کی چیزیں بن تو جاتی ہیں لیکن اتنے لوگ آپ سے وابستہ نہیں ہوتے دعوت اسلامی صاحب الحمد للہ لوگ وابستہ ہیں کوئی بہت زیادہ عملی طور پر وابستہ ہے کوئی مورلی طور پر وابستہ ہے کوئی کچھ نہیں کچھ نہیں تو فائنینشیلی طور پر وابستہ ہو جاتا ہے اور بقیہ یہ کہ اپنی قلب کی گہرائیوں سے اپنے کیا کہتے ہیں مشوروں سے یا کسی نہ کسی انداز سے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی دعوت اسلامی سے وابستہ کی تعداد پھر ساتھ اس و اہل سنت کے مری اور طالبین اور وابستہ گان کی جو تعداد ہے وہ اس کا اپنی جگہ پر بیان ہے تو یہ رب کریم کی رحمت ہے اور ساتھ ہی یہ مدنی چینل کا آ مدنی قافلے مدنی انعامات ہفتہ وار اجتماع بین الاقوامی اجتماعات آپ کو یاد ہوں گے ان سب کے ساتھ ساتھ پھر یہ مدنی چینل کا آ اور یہ پانچ سال کے عرصے میں دعوت اسلامی کیا ہے وہ لوگوں کو پریکٹیکلی طور پر گھر بیٹھے پتا چلا ہے یعنی دعوت اسلامی کا کام تو ہو ہی رہا تھا اجتماع جو بھی اتکاف ہو رہے ہیں وہ اس طرح اتکاف ہو ہی رہے تھے اجتماع تو اسی طرح ہو رہے تھے امیر السنت کی اس وقت بھی سحری اور افطاری اسی انداز سے ہوا کرتی تھی یہی ناخوانیاں ہوتی تھی اور اسی طرح مطلب کہ لوگ روتے تھے ذوق و شوق کے ساتھ رہتے تھے سملرلی ایک انداز ہوا کرتا تھا مگر وہ ایک انداز سیدان مدینہ میں مخصوص مقامات پر جو سمجھے کیت تھا کیمرے نے ان تمام چیزوں کو ٹیکنیکلی uh, طور پر سائنٹفک پوائنٹ آف ویو پر اس کو نکال کر آپ کی آنکھوں کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا آپ دنیا کے کسی بھی حصے میں بیٹھے ہوتے ہیں آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اسلام کی اصل تصویر اور اسلام کی اصل روح کس انداز سے دعوت اسلامی ہم تک پہنچا رہی ہے تو مدنی چینل سے بے شمار فوائد ہوئے اور اس پانچ سال پورے ہونے پر ہمیں رب کریم کے حضور سدا شکر ادا کرنا چاہیے الحمد للہ اردو آج رات کم بیش گیارہ بجے تراویح کے بعد فیضان مدینہ میں عالمی مدینہ مگر فیضان مدینہ میں کم و بیش گیارہ بجے. سارے دس بجے وہی مدنی چینل پر آپ مدنی مذاکرے کی جو ترکیب ہوتی ہے اس کا تلاوت نعت کا آغاز ہو جائے گا پھر انشاءاللہ شاء تعالی گیارہ بجے کے آس پاس آپ فیضان مدینہ میں آہ اس آہ خوشی کے موقع پر اس تشکر کے موقع پر اللہ تعالی کے حضور آ, نماز شکرانہ ادا کی جائے گی توازو کرنی چاہیے انکساری کرنی چاہیے ہمیں عاجزی کرنی چاہیے ہم آجز بندے ہیں ہم گناہگار بندے ہیں ہم محتاج بندے ہیں یہ رب کی رحمت ہے یہ رب کا کرم ہے یہ رب کی مہربانی ہے جو آج یہ سب کچھ ہمیں عطا ہوا اور دعوت اسلامی اور مدنی چینل دارالمدینہ ہو جامع المدینہ ہو, ہو مدرسۃ المدینہ ہو جو بھی اسلامی بہنوں کا کام ہو اسلامی بھائیوں کا کام ہو آپ کر رہے ہیں یا میں کر رہا ہوں جو کچھ بھی ہم سے ہو رہا ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی رحمت اس کی رحمت اس کی رحمت اس, کی رحمت اس, کی رحمت اس کا کرم ہے ہمیں اس کے کرم کے آگے سر جھکانا چاہیے ہمیں توازو کرنی چاہیے ہمیں انکساری کرنی چاہیے ہمیں عاجزی کرنی چاہیے اور اس کی خفیہ تدبیر سے ہم سب کو ڈرتے رہنا چاہیے اب غور کیجئے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو فاتح مکہ بن کر مکہ مکرمہ میں جب داخل ہوتے ہیں اور جب ان راستوں سے گزرتے ہیں جہاں آپ کو اذیتیں دی گئیں آپ کو تکلیفیں دی گئیں آپ کو مشقتوں سے گزرنا پڑا اور طرح طرح سے آپ کے اوپر باتیں کی جاتی تھیں تو وہاں پر فاتح بن کر آنا اور فاتح کی حیثیت سے اس شہر میں اس علاقے میں داخل ہونا اور وہاں کے لوگوں کا آپ کی بالکل وہ سامنے سر جھکا کر ہونا کہ دیکھیے ہمارے بارے میں کیا فیصلہ ہوتا ہے ایسی کیفیت میں آپ غور کر سکتے ہیں کہ کیا ہو ایک فاتح جب ایک شہر میں داخل ہوتا ہو لیکن ہمارے راوی بیان کرتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وادی دعا میں پہنچے تو آپ کی سواری ذرا در رکی آپ نے سر اور منہ پر سرک کپڑا باندھا باندھا اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح سے نوازا تھا اس کی شکر گزاری میں آپ کا سر رب عزبہ کی حضور جھکا ہوا تھا آپ کی داڑھی مبارک پالان کے اگلے حصے کو مس کر رہی تھی اس قدر توازو آجیزی کا آقا صلی اللہ علیہ وسلم اظہار کر رہے تھے فتح مکہ کے روز شہر میں داخل ہو رہے تھے خوشی و خزو کا یہ عالم تھا کہ آپ کی داڑھی مبارک تھوڑی مبارک پالان کو چھو رہی تھی جو ان کا جو پالان ہوتا ہے اس کو چھو رہی تھی تو یہ تواز و آجزی انتصاری یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو اپنے ماننے والوں کو عطا فرمائی کہ ہمیں عاجزی کے ساتھ اللہ تعالی کی شکر گزاری کرنی چاہیے اور اپنی محتاجی کا اظہار کرنا چاہیے کہ جو کچھ اچھا ہوتا ہے سب اللہ کی رحمت سے ہوتا ہے جی ہمیں آج میرا موضوع بھی جو آپ کے ساتھ ہے وہ توازو آجزی اور انکساری کے, کے حوالے سے ہے یقیناً اس کی ضد تکبر ہے اگر موقع ملے گا تو اس پر بھی کچھ عرض کروں گا ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رب کریم نے بڑی عجزیت عطا فرمائی بڑی کساری آپ امام الانبیاء ہیں آپ کا مقام و مرتبہ کون بیان کر سکتا ہے قرآن آپ کے حسن اخلاق کی تعریف کرتا ہے قرآن آپ کے مقام و مرتبہ کی تعریف کرتا ہے او اعلیٰ حضرت کا شعر ہے نا وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید نے کھائی شاہ تیرے شہر ہو کلام ہو کی کسم ایسا مقام و مرتبہ ہے لیکن آجیو اور ان کے ساری توازوں کا عالم ملاحظہ کیجیے کہ حضرت سعید ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز سرکار صلی اللہ تعالی علیہ خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اسی مسئلے پر بات چیت ہو رہی تھی اسی دوران اس پر جو آپ کی اس پر جو ہیبت تاری تھی کپ کپی تاری تھی تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچھ اس طرح احساس فرمایا اطمینان نے میں قریش کی ایک عام عورت کا بیٹا ہوں جو سوکا گوشت کھایا کرتی تھی تو اس طرح سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توازو عاجزی اور انکساری کے واقعات سے کتابیں بھری ہوئی ہیں بھری ہوئی کتابیں اور آج بھی ہمیں توازو آج اس انکساری کرنی چاہیے جیسے میں عرض کر رہا ہوں کہ دعوت اسلامی کے مدنی چینل کو جیسے پانچ سال پورے ہو رہے ہیں تو ہم اللہ کے حضور شکرانے کے نوافل ادا کریں گے اور وہ نوافل رات گیارہ بجے کے آس پاس مدنی چینل براہ راست نشر کیے جائیں گے تو آپ بھی جو باب المدینہ کے اسلامی بھائی ہیں آپ کو بھی چاہیے کہ آپ فیدان مدینہ پہنچیں اور ان شکرانے کے نفل جو پڑے جائیں گے اس میں شرکت بھی کریں اور اس کے بعد جو امیرل سنت مدنی مذاکرہ کریں گے سوالات جوابات کا جو سلسلہ رہتا ہے وہ ہوگا مدنی کسوٹی ہوتی ہے ان تمام سلسلوں میں ابھی شرکت کیجیے الغرض جو اللہ کے لیے عجیب کرتا ہے اللہ تعالی اسے بلندی عطا فرماتا ہے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اپنے غلاموں کے ساتھ جو انداز تھا آئیے اس انداز کی بھی ایک جھلک بتاتا ہوں پھر ان اللہ تعالی مزید توازو اور آجزی کے متعلق مدنی پل عرض کرنے کی کوشش کروں گا ایک مرتبہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی سواری پر تشریف لے جا رہے تھے اور سواری کی جو پشت تھی اس پر کوئی زین وغیرہ یا وغیرہ نہیں تھی پشت ننگی تھی تو کما کی طرف تشریف لے جا رہے تھے جب تشریف لے جارہے تھے راستے میں حضرت سیدنا ابو ہریرا رضی اللہ تعالی انہوں سے ملاقات ہوئی یا وہ ہمراہ تھے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شاد فرمایا ابو ہریرا کیا تمہیں کیا میں تمہیں اپنے ساتھ سوار نہ کر لوں ارض کیا جیسے آپ کی خوشی شا فرمایا سات سوار ہو جاؤ اب سوار ہونے کے لیے اب حریرہ رضی اللہ تعالی نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پکڑا اور جیسے چھلانگ سے لگا دے نا وہ سوار ہونے کے لیے تو یوں مطلب ہے چھلانگ سے لگائی کہ میں سوار ہو جاؤں اور وہ جیسے سلیپ ہو جاتا نا تو یہ سلیپ سے ہو گئے اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ابو ویرا رضی اللہ تعالی نے دونوں ایک ساتھ زمین پر تشریف لیا ہے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم پھر سوار ہوئے اور دوبارہ فرمایا کہ کیا میں تمہیں سوار نہ کر لوں کیا جیسے آپ کی خوشی اور میرے ساتھ سوار ہو جاؤ دوسری بار سوار ہونے لگے تو دوسری بار بھی وہی ہوا جو پہلی بار دباؤ ہوا تھا تیسری بار بھی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی طرح ارشاد فرمایا تو ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کرتے ہیں آقا اب مجھ میں ہمت نہیں کہ تیسری بار بھی پہلا میرے ساتھ نیچے تشریف لے آئے یہ انداز محبت یہ انداز شفقت اور یہ انداز توازوں اور آجزی اور ان کی ساری جو ہے اس کی میرے پیارے اسلامی بھائیو بڑی اہمیت ہے اس کی بڑی قدر ہے اللہ تعالی ہمیں بھی عاجزی ان عطا فرمائے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ ولی وسلم کی تواز اور عجزی اور انکساری کی عنوان پر جو کچھ لکھا جاتا ہے اس میں یہاں یہ بھی لکھا گیا کہ کوئی شخص سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کوئی سرگوشی کرتا ہے جیسے کان میں یوں نہیں بات کرتے ہیں بات کرنی ہوتی ہے تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا کان مبارک اس سے ہٹاتے نہیں تھے تب تک وہ اپنی بات پوری نہ کر لیتا فارغ نہ ہو جاتا اور جب کوئی آپ کا دستے مبارک پکڑتا تو جب تک وہ دستے مبارک کو پکڑے رہتا سرکار صلی اللہ تعالی وسلم اپنے دستے مبارک اسے کھینچتے نہیں تھے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سلام پہل فرماتے اپنے صحابہ سے مسافر فرماتے ملاقاتیوں کی عزت افزائی فرماتے مسافت اپنی چادر مبارک ان کے لیے پیش کر دیتے تو اس طرح کے واقعات سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بے حد و بے شمار ملتے ہیں یہاں تک کہ جو گھر کے معاملات اگر دیکھیں تو جب گھر میں تشریف لاتے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو جیسے فارغ نہ رہتے اگر کوئی کپڑا ہٹا وغیرہ ہوتا تو اس کو سی لیتے اپنے نالے نے مبارک کی خود مرمت فرما لیتے کوئے سے ڈول نکالتے اور اس کی مرمت فرما لیتے اپنے یا جانوروں کے دودھ خود ہی دھو لیتے نکال لیتے اپنی مزید ذاتی کام خود سر انجام دیا کرتے کاشان اکتس کے اندر بھی بعض ایسے کام ہوتے جو خود ہی کر لیتے عام طور پہ جو عموماً گھر میں ایسے کام وغیرہ ہوتے ہیں اپنی اونٹنی مبارک کو چارہ بھی ڈال دیتے خادم کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لیتے امی جان امول مومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آٹا گونڈنے کی بھی روایتیں ملتی ہیں یہاں تک کہ بازار سے اپنا سودا سلف لانے کی بھی روایتیں ملتی ہیں اور کتابوں میں لکھا یہ سارے کام کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اپنے صحابہ کو تواز انکساری ان کے کا طریقہ سکھائیں اور تکبر اور گرور سے باز رہنے کی عملی صورت ان کے سامنے رکھے جی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی توازو آجزی اور ان کے ساری کا ایک عالم تھا اور ایک معاشرتی زندگی میں جس طرح انسان کو توازو آجزی اور ان کے ساری کے ساتھ اور بیلنس کے ساتھ اعتدال کے ساتھ رہنا چاہیے اور غرور و تکبر سے بچ کر رہنا چاہیے اس کی یہ گویا سمجھے کہ عملی تصویر میرے آکا صلی اللہ تعالی وسلم کی حیات مبارکہ سے ملتی ہے لائف کال آئی ہوئی ہے جی کون السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ آج تو یافور بھائی آپ نے کرم فرما دیا آپ کی شب خت ایسا اچھا آج پانچ سال پورے ہوئے ہیں مدری چینل کا یوں ایسا مبارک بات آپ کو بہت بہت آپ کو بھی بہت بہت بہت بہت مبارک ہو آج آپ یاد بھی آ رہے تھے اسی عنوان پر ماشاء اللہ ماشاء اللہ شیختری کا میرے حال سنت سامد سارا قاتل نالیہ جو 33 سال پہلے دعوت اسلامی کا جو ایک پودا لگایا پروان چڑھایا آج اللہ تفارت و تعالیٰ کی طرف سے مدنی چینل اس کو دنیا کے ایک ملکوں میں پہنچا رہا ہے اور آپ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم بھی جو سیرت کے پہلو ماشاء اللہ جو حجر بیان کر رہے تھے آ, لوگ عملی طور پر اپنے گھروں میں شیخ شریقت امیر ہن سنت دامت برکاتم خاتم کی سیرت یہ ماشاء اللہ دیکھ رہے ہیں کہ سنت کے مطابق کس طرح امیر سنت ہندی گزار رہے ہیں اور دوسروں تک پہنچا رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو برکت یا فرمائے ماشاء اللہ بہت سارے آ, جو آ, سیاسی شخصیات ہیں اسی طرح وکلا ہیں ججز ہیں بیوروکریٹس ہیں میں بی بی راوٹ منڈی میں ہوں صبح بھی اسلام آباد میں تھا بہت سارے لوگوں نے صحافیوں نے جرنلسٹ صاحب ہیں بہت سارے لوگوں نے مبارکباد کے آپ کو بھی پیغامات بھیجے ہیں شیخ سریکہ امیر عالیہ سند مولانا محمد ریاض خالی صاحب کو بھی مبارکباد کے پیغامات بھیجے ہیں اچھا ماشاء اللہ اللہ اللہ تعالیٰ جن رسول نے ساتھ اب کیا ہے کو دنیا آخرت کی برکت عطا فرمائے اور مزید تعاون آگے جاری رکھنے کی بھی اللہ تعالیٰ سعادت و توفیق عطا فرمائے آپ کی بھی کوشش ہے یقیناً بےحد بے شمار ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کا خوب خوب اضر عطا فرمائے جو جو حصہ لے رہے ہیں برس امیر سنت کی اس دعا کا حصہ اللہ ہمیں نصیب فرمائے مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے آر کا مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے آر کا اس پہ ہو رحمت خدا کی اور کرم سرکار کا پہ خدا کی اور کرم سر کا اللہ تعالی مدنی چینل کو نظر بد سے بچائے دعوت اسلام کو نظر بس سے بچائے بہت بہت شکریہ یاپور بھائی اللہ تعالیٰ السلام علیکم و رحمتہ اللہ, اللہ, اللہ, اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین میں آجزی توازو اور انکساری کے متعلق چند باتیں چند مدنی پھول سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے آپ کی طرف بڑھا رہا تو میں نے پہلے عرض کر دی کہ اس کا جو الٹ ہے جیسے کہ آجزی انکساری کا جو الٹ ہے جو تضاد ہے وہ, وہ ہے تکبر ہمارے بزرگو بزرگانے دین تکبر سے بچ کر آجزی کیا کرتے تھے انکساری کی کیا کرتے تھے خود کو کمتا سمجھتے تھے اور بڑے مطلب ان کی ان کے تصورات اور ان کے خیالات بڑے مدینہ مدینہ تھے میں آپ کو ایک تو واقعہ سناتا ہوں اگر صحت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے اگر کوئی اعلان کرنے والا مسجد کے دروازے پر کھڑا ہو کر اعلان کرے کہ تم میں سے جو سب سے برا ہے وہ باہر نکلے تو اللہ تبارک و تعالی کی قسم مجھ سے پہلے کوئی نہیں نکلے گا ہاں جس میں دوڑنے کی زیادہ ہو وہ مجھ سے پہلے نکلے گا تو ابھی کہتے ہیں جب حضرت سعید مالک بن دنار رحمت اللہ غفار کی یہ بات حضرت سعید عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ کو پہنچی تو انہوں نے فرمایا اسی وجہ سے تو وہ مالک ہیں اے یا میں ایک اور بات بھی عرض کروں اب عبداللہ ابن مبارک رسمت اللہ تعالیٰ علیہ اور حسین سیدہ مالک بھی دینار رشمۃ اللہ تعالیٰ یہ دونوں ہم اثر ہوئے ہمارے یہاں جب کوئی اس طرح کی کسی کی انکساری اور کی بات پہنچتی ہے تو ہمارے اندر جو مختلف قسم کے جو برائیوں کے جراثیم ہیں وہ حرکت میں آتے ہیں اور ہم کسی کے بارے میں اچھی رائے قائم کرنے کے بجائے یعنی اگر کسی کی ہم کو کوئی تاریخ پہنچاتا ہے کسی کا کوئی اچھا بات پہنچاتا ہے تو اس کو اپریشیٹ کرنے کے بجائے اس کے بارے میں اچھے کمنٹس دینے کے بجائے اور اس سے کچھ سیکھنے کے بجائے اب یار پتا ہے بھی یار کوئی ہوگا سننے والا کسی کو دکھانے کے بول دیا ہوگا اس نے فوراً ٹھاک کر کے ہم جیبتیں بھی کریں گے پھر توہمتیں بھی باندھیں گے بہتان بھی باندھیں گے بد بھی کریں گے یعنی ایسا لگتا ہے کہ ہمارے ذہن کے اندر ایک عجیب و غریب قسم کی یہ مسئلہ ہو گیا ہے کہ جب کوئی بات پتہ چلتی ہے تو اس کے بارے میں ویری فسٹ ٹائم سب سے پہلی مرتبہ کوئی اچھا خیال آنے کے بجائے منفی خیال کیوں آ جاتا ہے برا خیال کیوں آ جاتا ہے کسی کے بارے میں اچھے و تاریخی کلمات بیان کرنے کے بجائے ہماری زبان سے اس کے لیے برائی کیوں نکلتی کیا کوئی اچھا بن نہیں سکتا ہاں کوئی میری تعریف کرے گا تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے میں اپنی اس اچھائی جو میرے منہ پر ہو رہی ہے میں اپنی ہونے والی میرے منہ پر اچھائی میں اپنی کو خامیاں نکالتا ہوں کہ یار آپ کو میری یہ بات اچھی لگی اب وہ کیا پتا ہے کہ میری اس بات میں کتنی برائیاں تھیں لیکن جب کسی تیسرے کی بات ہم کو پتا چلتی ہے کہ وہ برائی وہ اچھی کوئی بات پتا چلتی ہے ہم فوراً اس کی اچھی بات میں اس کی اچھی عادت میں اس کی اچھے کام میں کوئی نہ کوئی مائنس پہلو ضرور نکالتے ہیں کیا اس کی کوئی یہ وجہ ہوتی ہوگی کہ ہم اگلے کے ذہن میں اس کا مقام نہیں بننا دینا چاہتے بننے دینا چاہتے اور اپنی ہی شخصیت کی دھاک پہچانا چاہتے دیکھیں نا عبدال مبارک رحمتہ اللہ تعالیٰ بڑے پائے کے بزرگ تھے بڑے زبردست بزرگ تھے بڑے مطلب ولاقت کا مقام ان کو حاصل تھا اور جب ان کو پتا چلا کہ مالک بھی دینا رحمت اللہ تعالی نے یہ جملہ ارشاد فرمایا اور آجزی و توازو کی بات جب ان کو پتا چلی تو بالکل زمان سے بے ساختہ نکل رہا بھی تو مالک ہیں ہم بھی بد گمانی کرنے کے بجائے یعنی اس میں بعد اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگلے کو گھٹیا سمجھتے تک کا تو نہیں آ جاتا ہمارے اندر ہم کب تک اپنے اس کو مطلب بہتر ہی سمجھتے رہیں گے یار ارے وہ کب وہ دن آئے گا کہ مجھے میری خرابیاں نظر آئے گی مجھے میری برائیاں نظر آئیں گے ہم کب تک دوسرے کے گریبانوں میں جھانکتے رہیں گے ہمیں وہ کب سعادت نصیب ہوگی کہ ہم اپنے گریبان میں جھانکنے والے بن جائیں یقین ہمارے اندر اتنی کمزوریاں ہیں ہمارے اندر اتنی خرابیاں ہمارے اندر اتنی برائیاں ہیں کہ اگر ایک مرتبہ خلوص دل کے ساتھ خلوص دل کے ساتھ لاہیت کے ساتھ رب کی رضا کے ایک بار اس بدمات میں جھانکنے کی سازت ہو اور ایک سر اٹھانے کی فرصت نہیں ملے گی اتنی تی برائیاں نظر آئیں گی ہو کیسے سمجھ رہے آپ ہو کیسے یہ بڑی بری حالت ہے بڑی بری حالت ہے. اللہ میں حقیقی آجزی ان کے تواز ہوتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کہ میں بڑا ان... میں تو گناہگار سیاہکار بدکار فقیر فقیر اس طرح اور کوئی بولے ہو oh, فقیر تو اپنے مور کے دیکھے تو ہوتا کون ہے میرے کو فقیر بنے آپ بھی تو خود کو فقیر کہتے ہو میں اپنے مورہ سے خود کو فقیر کہتا ہوں تم کون ہوتے مجھ کو فقیر کہنے والے فقیر کی کے پھر اس کو فقیر بنا دیں گے دو منٹ کے اندر اندر ہٹے تھے اس کو کیا کہیں گے ہم ہم خود مطلب ہم کیوں اتنا کالو فیل کے تضاد کے ساتھ چلتے ہیں کب تک ہم دوسروں کو اچھا لگانے کے لیے اس طرح کی کیفیت اختیار کریں گے ہائے ہائے میں بول رہا ہوں پانی ان کا قیامت کے دن کیا بنے گا سمجھ نہیں اللہ حقیقی عجزی عطا کرتے بس اس کے بارے میں سنا پڑا ہے یہ کیا ہوتی ہے اس کے لذت کیا ہوتی ہے اس کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے نصیب ہو جائے کاش دعا کرے بدی چلے کے ناظرین دعا کرے میرے لیے بھی دعا کرے اللہ ہم سب کو نصیب کرتے امام فخر فخر حضرت سعیدہ علی بن محمد مذاوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب بغداد شریف کے مدرسہ نظامیہ میں صدر مدرس مقرر کیے گئے تو پہلے ہی روز تو مسلد تدریس پہ بیٹھے تو انہیں خیال آ گیا کہ یہ وہی مسلد ہے جس پر کبھی حضرت سیدنا ابو اسحاق شرازی علیہ اللہ الکبی اور خجرت الاسلام حضرت سعیدہ امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ والی جس اقابر امت بیٹھ کر دست دے چکے اے ہائے ہائے یہ وہ جگہ ہے جو ان اکابرین بیٹھ کر درد دیا ہے بس یہ تصور آتے ان کے دل پر ایک عجیب کیسی تاری ہو گئی دقت تاریخ ہو گئی اور آنکھوں سے آنسوں کو ایک سیلاب امنڈ آیا بڑی دیر تک ہم اپنی آنکھوں پر رکھ کر روتے رہے اور یہ شیر پڑا یعنی ملک ب کمال لوگوں سے خالی ہو گیا اور میں اور میں جو سرداری کے لائق نہیں تھا سردار بن گیا مجھ جیسے آدمی کا سردار بن جانا کس قدر تکلیف دے آئے سیدیہ شیخ ابو محمد عبدال... عبداللہ بن عبد الرحمان جیت علی میں دین بہت بڑے فقیر تھے اکروز شدید بارش اور کیچڑ کے موسم میں اپنے عقیدت مندوں کے ہمراہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ سامنے سے ایک کتا آتا دکھائی دیا اب دیوار کے ساتھ لگ گئے اور کتے کے گزرنے کے لیے راستہ چھوڑ دیا تو کتا قریب آیا تو آپ نچلی طرف کیچڑ میں آ گئے اور راستے کا اوپری حصہ اوپری صاف حصہ کتے کے گزرنے کے لیے چھوڑ دیا تو کتا گزر گیا تو آپ کے ہمرائیوں نے دیکھا کہ آپ کے چہرے پر افسوس کے آثار موجود ہیں عرض کی حضرت آج ہم نے ایک حیران کن بات دیکھی کہ آپ نے کتے کے لیے صاف راستہ چھوڑ دیا اور خود کیچڑوں میں پاؤں رکھ دیا آپ نے جواب دیا جب میں پہلے دیوار کے ساتھ لگا تو مجھے خیال آیا کہ میں نے اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہوئے اپنے لیے صاف جگہ منتخب کر لی میں ڈرا کہ میری اس حرکت کے باعث کہیں اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے لہذا میں وہ جگہ چھوڑ کر کیچڑ میں آ گیا بات یہ سمجھانی یہ تو کیفیتوں کی بات ہے ان کی یہ کس قدر کیک لگا کر بیٹھے تھے کس قدر اپنی ایک ایک حرکت پر فوراً انالائز کر لیتے تھے تصور مان لیتے تھے چیک کر لیتے تھے کہ یار یہ درستی کیا میں نے اور پھر اپنے اس عمل کو اللہ کی رضا کے مطابق جو اس وقت ان پر توفیق کے الہی سے جو چیز ان پر آتی وہ بدل لیتے اپنے آپ کو کاش اللہ کی رحمت سے ہمیں بھی آج جیسی اور توازو جیسی عظیم نعمت نصیب ہو جائے اور ہم تکبر کی آفتوں سے بچے کہ تکبر کے بارے میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں متکبرین یعنی مغروروں اور اطرا کر چلنے والوں کو اللہ تعالی پسند نہیں فرماتا بلکہ ایک اتیت سناتا ہوں کو ایک اور یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بے شک قیامت کے روز تم میں سے میرے سب سے نزدیک اور پسندیدہ شخص وہ ہوگا جو تم میں سے اخلاق میں سب سے زیادہ اچھا ہوگا اور قیامت کے روز میرے نزدیک سب سے قابل نفرت اور میری مجلی سے دور وہ لوگ ہوں گے جو واحت بکنے والے لوگوں کا مذاق اڑانے والے اور متفحق متفق صحابۂ کرام علیہ اور نے عرض کی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے شک وہ بکواس بکنے والے ہیں بے شک بے حدا عرض کی آقا بے بےحدا بکواس بکنے والوں اور لوگوں کا مذاق اڑانے والوں کو تو ہم نے جان لیا مگر یہ متفحق کون ہے ارشاد فرمایا اس سے مراد ہر تکبر کرنے والا شخص ہے تو اللہ کرے کہ ہم تکبر سے بچ کر آجزی کرنے والے بن جائیں اور تکبر کو سمجھنے کی کوشش کریں تکبر سے بچنے کی کوشش کریں تکبر کی تعریف بھی سمجھنی ہے تکبر کسے کہتے ہیں چنچہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی تکبر حق کی مخالفت لوگوں کو حقیر جاننے کا نام ہے امام راغب اسفہانی رشمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں یعنی تکبر یہ کہ انسان اپنے آپ کو دوسرے سے افضل سمجھے سمجھتا ہے کیا ہے خود کو دنتا نہیں ہے مجھے اے؟ دو ٹکے کے آدمی پھر یہ اوقات کیا ہے جانتا نہیں ہے تو مجھے کو چوٹی کی طرح مسل دوں گا چوٹی کی طرح کیوں بڑی بڑی باتیں کر رہے بھائی کیا مسلو گے ایک موت کا جھٹکا کبر میں اتار کے رکھ دے گا چھوڑے یہ بڑے بڑے بول بولنا عاجزی اختیار کیجیے توازو اختیار کیجیے انکساری اختیار کیجیے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم فرمائے جو شخص تکبر خیانت اور دین یعنی کرز وغیرہ سے بری ہو کے مرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا بہت کچھ وضاحت کی جا سکتی ہے مزید اس کی تفصیل جاننے کے لیے میرے ہاتھ میں کتاب ہے اس کا مطالعہ کریں اس کا نام ہے تکبر یہ مختص المدینہ کی متبو ہے مخت المدینہ نے اس کو شائع کیا ہے بہت پیاری کتاب ہے تکبر کے حوالے سے بہت پیاری کتاب ہے بڑے پیارے پیارے مدنی پھول ہیں آجزی انکساری توازوں کا بھی اس میں بیان موجود ہے ہمیں بالکل اس کتاب کو لینا چاہیے اس کتاب کو پڑھنا چاہیے تاکہ ہم میں آجزی انکساری اور توازوں کی کیفیت پیدا ہو کالس کا اشارہ ہے ذرا کالس بتائیے اچھا چینل پر دکھائیں گے ویڈیو بتائیں سب سے پہلے تو میں مدنی چینل کی جو تمام ٹیم ہے میں ان کو مدنی چینل کے پانچ سارا کاغذوں پر ان کو سلام پیش کرتا ہوں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ جس طرح مدنی چینل آج میں سلام کا جو پیغام دنیا تک پہنچایا ہے یہ انشاءاللہ شاء دن رگنی اور آج چگنی کی طرح یہ چلتا رہے میں بھی حالیہ سعودی عرب سے واپس آیا ہوں تو آپ یقین کریں کہ جو انٹرنیشنل سیٹ لائٹ چلتا ہے جدہ میں جب میں نے وہ ٹی وی کھولا تو اس پہ پاکستانی چینل جب مدنی کو میں نے دیکھا تو میں بڑا خوش ہوا اور میں آپ کے مدنی چینل کے ذریعے دنیا بھر کے ممالک میں جتنے ہمارے مسلمان بھائی رہتے ہیں جن کی طاقت ہے آ, کسی کی خدمت کرنا تو میں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ زیادہ زیادہ مدنی چینل کو جندہ دے تاکہ ان کی جو نشریات ہے وہ پوری دنیا کے کونے کونے تک پہنچ کے اسلام کا جو یہ پھیلاؤ کرے آ, جسے عالم اسلام کا پتہ پڑے کہ اسلام جو ہے وہ پوری دنیا تک پھیل چکا ہے تو اب دعا کرتے رہیں تمام مادیجہ کے ناظرین کے اللہ تعالی مدنی چینل کو نظر بس سے محفوظ فرمائے اور اس کے لیے یہ بھی کوشش کریں مدنی چینل کے محبت کرنے کی ایک اس کا تقاضا کہوں یا محبت کرنے کا ایک وہ مدنی چینل کے لیے جو کچھ کرنا چاہیے ہم کو ایسے بہت سارے ابھی مقام باقی ہیں ایسے بہت سے سارے بہت سارے علاقے شہر اور گھر باقی ہیں جہاں اب تک آپ کا مدنی چینل نہیں پہنچ سکا مدنی چینل کے ذریعے جس طرح اسلام کی دعوت پہنچ رہی ہے جس طرح سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتیں اور آپ کے عشق و محبت کی باتیں پہنچ رہی ہیں اور مدنی چینل جس انداز سے عقائد اور اعمال کی اصلاح کر رہا ہے یہ ہمارے سامنے ہے آپ کسی کے گھر میں مدنی چینل آن کر کے آہستہ آہستہ نہ جانے اس کے گھر میں کتنی بڑی تبدیلی لانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں پہلے بعض اوقات اسلامی بہن قبول کر لیتی ہے تو کبھی بیٹا قبول کر لیتا ہے جیسے وہ جو ہمارے جو اسلامی بھائی جو ہند سے بھی آئے تھے تو کیا وہ غیر مسلم تھے لیکن گھر میں مدنی چینل چلتا رہا غیر مسلم تھے مدنی چینل چلتا رہا وہ نہا نیچے رکھنے کے حوالے سے مدینہ مدینہ کے حوالے سے اور دیگر دعوت امیر سنت کے جو مدنی پھول ہوتے ہیں ان کو اچھا لگنے لگا اور آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ وہ سمجھ میں آ گیا ان کو مدنی چینل کے ذریعے دین اسلام اور ایک ہی گھر کے بارہ افراد جو غیر مسلم تھے وہ مسلمان ہو گئے الحمد للہ تو یوں دیکھیے کہ کس طرح غیر مسلم کلیمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں تو آپ بھی ہر ایک کے گھر میں مدنی چینل پہنچانے کی کوشش کریں مدنی چینل پہنچانے کی صحیح کریں اللہ تعالی ہم سب کو مدنی چینل کی نشریات کو گھر گھر پہنچانے کی توفی کا سفر پھر الحمد للہ مدنی چینل کے ذریعے جس طرح مدنی قافلوں کے بہاریں آتی ہیں اور مزید جو اس طرح کی بہاریں آ رہی ہیں وہ اپنی جگہ پر اس کی ایک اپنی بہاریں ہیں تو مدنی چینل پہنچائیں گے نا بھر گھر آج پکی پکی نیت کر لیں اتنا پانچ پانچ سال پورے ہو گئے اور خوشیاں منانے والے خوشیاں منا رہے ہیں اور کچھ افسوس اور غم کی کیفیت کچھ ان معنوں کو بھی بنتی ہے کہ آج اشر کے کی آخری رات ہے اور یہ اشر ہم سے جدا بھی ہو رہا ہے بڑی ملی جلی سی کیفیت ہے لیکن رمضان کا اشر رحمت کا جدا ہونا یہ بھی کم کم اور افسوس کی بات نہیں ہے افسوس ان معنوں کر بھی کہار بدکار کاہل رہ گیا پھر عبادت سے قافل اس سے خوش ہو کے ہو رہا رہ روانہ الودا الوداع اشر رحمت الوداع الوداع اشر رحمت کالس آئی ہوئی ہیں آئیے کالس بھی سنتے حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ محمد جمیل اب باب المدینہ کراچی سے کر رہا ہوں نگرانی شعبہ کا سلسلہ مدنی پھولوں کی مدنی رمضان سے جاری ہو ہے اور بہت اس میں قیمتی معلومات کا یہ سلسلہ ہے اور اس کے علاوہ الحمدللہ مدنی چینل کے دیگر سلسلے بھی بہت اچھے ہیں اور آج خصوصا جو ہے مدنی چینل کو پانچ سال مکمل ہو جائیں گے تو میں اپنی طرف سے اور تمام گھر والوں کی طرف سے مدنی چینل کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان پانچ سالوں میں مدنی چینل الحمد بہت ہی خوبصورت اور زبردست قسم کے پروگرام اور ہمیں دی ہیں جن سے ہمیں نہ صرف دنیا بلکہ نہ صرف آخرت بلکہ آخرت کے ساتھ دنیا اور دین کی بہت سی اپنا بھلائیاں حاصل کرنے کی تازہ حاصل ہوئی ہے ہماری دعائیں اللہ تعالیٰ آدمی چینل کو اور مزید ترقیاں ادا فرمائے اور اسی طرح سلسلے جاری اور توفیق ادا فرمائے دعاؤں کی درخواست ہے اللہ کے دونوں جہاں ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو سلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ بہت بہت شکریہ آپ نے حوصلہ افزائی کی دعاؤں سے نوازا رب کریم ہم سب کو دنیا آخرت کی خوب کو بھلائیاں برکتیں عطا فرمائے اور رات انشاءاللہ مدنی مذاکرے میں ہم جو سب سے پہلا مدنی چینل پر برائے راست جو دعوت اسلامی کا اجتماع ہوا تھا پانچ سال ہو گئے اس کو کم و بیش پانچ سال ہوئے وہ اس کی بھی جھلکیاں انشاءاللہ شاء اللہ ہم کو دکھائیں گے اور پھر بھی اور اس کے علاوہ بھی جو پانچ سالوں میں کچھ نہ کچھ ہوا مدنی چینل سے جو ہمارے عملہ وابستہ ہوتا رہا اور اس عملے نے مدنی چینل سے وابستہ ہو کر کیوں آپ نشیا دیکھ رہے ہیں وہ اسلام جو مدنی چینل میں کام کے لئے آئے جا کہ وہ کسی اور ہی دنیا میں اور کسی اور ہی انداز سے کام کرتے تھے جب وہ مدنی چینل میں آئے تو خود مدنی چینل میں آ کر ان کو کیا کیا ملا اور بعض میں کیسی کی تبدیلی آئیں ہو سکتا ہے اگر موقع ملا تو رات کے مدنی مذاکرے میں وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ تعالی اور کال سنائیے آ, میں سب سے پہلے تو میں مدنی چینل کو ان کی پانچویں سال گلہ پر پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں اور یہ بڑی ہی آ, خوشائن بات ہے کہ یہ چینل بڑی کامیابی سے چل رہا ہے اور میں مبارک باد میں اس کے تمام سٹاف کو اور اس کے بعد میں حضرت الیاس کا صاحب کو بھی کیونکہ ان کی کافیوں کے نتیجے میں ہی یہ چینل اس پوزیشن پہ پہنچا ہے اور آج کے اس بے چینی کے ماحول میں مدنی چینل کا جو کردار ہے وہ بلا شبہ انتہائی پوزیٹیو ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ مدنی چینل اسی طرح اپنا کردار ادا کرتا رہے گا اور میری دعائیں نیک تمنایں چینل کے ساتھ ہیں شکریہ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں عشاء کی اذان کا وقت ہو چکا ہے آئیے پہلے عشاء کی اذان سنتے ہیں اور اس کا جواب بھی دیتے ہیں رسول مدوجہ ہوں اللہ کی رضا کے لیے ازان کا احترام کرتے ہوئے گفتگو اور کام کاج روک کریں اذان کا جواب دیجیے اور الله اكبر الله اكبر الله أكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان أشهد أن لا Ya las olas حي على sa na ni ni si lawal mo nila wada ro humkoang masmu dan ni la wata wa na si shaakaiya mal ku و و عليك يا نور دعوت اسلامی کے عالمی مدن مرکز فیضان مدینہ میں عشا کی نماز کا وقت سوا بجے ہے دعوت اسلامی کے عالمی مدن مرکز فیضان مدینہ میں عشا کی نماز کا وقت صوا نو بجے ہے اگر ہوں تو وہ ایک ساتھ سنا دیں انور قدبائی میرا نام ہے اور میں شعبہ صاحب سے گزشتہ پینتالیس سال سے منسلک ہوں جو مدنی چینل ہے جسے مجھے دیکھنے کا وقت بارہ اتفاق ہوا ہے اور میں مبارکباد دیتا ہوں بدنی چینل کے سرکردہ لوگوں کو اور خصوصاً محمد ریاس قاضی اتاری ریضی صاحب بملا کو کہ انہوں نے اس اندھیرے دور میں جب الیکٹرانک میڈیا میں ہر طرف ایک طوفان اور ایک اندھیر نگری مچی ہوئی ہے اس میں بدنی چینل جو ہے وہ ایک بہت بڑی روشنی اور امید کی کرن ہے اور یہ چینل اس میں میرے, میرے خیال میں انتہائی کامیاب ہے اور اس چینل نے غور شریف کو عام کرنے میں اور لوگوں کے دلوں میں اس کا اس کا اس کی دلوں کو اس سے روشن کرنے میں انتہائی بنیادی اہم کردار ادا کیا ہے اگر کالز ہیں ہیں سنا رہے السّلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السّلام اللہ وبرکاتہ آج صاحب یہ ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے مدنی پھولوں کی مدنی محکم یہ بہت اچھا سلسلہ ہے اور آج ہمارے چینل کو ماشاء اللہ سال پورے ہو چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس چینل کو مزید ترقیاں دے مزید برکتیں دے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السّلام اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میں حضرت اور حضرت سے بول رہا ہوں آپ کا چینل بہت پیار سے اور بہت شوق سے دیکھتے ہیں میرے میں اور میرے ساتھی اور آپ کو بھرپور کوشش کے لیے مزید یعنی مالی طرف سے آپ کو دعائیں اور مزید بنانے کے لیے جو بھی آپ کر سکے اللہ آپ کو اس کی تفیق دے آمین علی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد مدیجہ ناظرین انشاءاللہ اللہ تعالیٰ رات مدنی مذاکرہ بھی ہے تراوی کے بعد اور رات 11 بجے کے آس پاس انشاءاللہ اللہ کا مبیش 11 بجے فیدان مدینہ میں شکرانے کے نفل پڑے جائیں گے آپ بھی ضرور شرکت کیجئے مدنی چینل پر بھی رہیے ساڑھے دس بجے انشاءاللہ مدنی چینل پر جو مدنی مذاکرے کی جو سلسلہ ہوتا ہے وہ بھی شروع ہو جائے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم دن کا حریث بنائے اور ہمیں آجزی اور انتصاری اور توازو عطا فرمائیں تقبر و غرو صلی اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے آمین بجاین نبی نمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلی اللہ حبیب صلی